تمل کھلی شعین علیم اے میرے نبی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں جب بھی تین اشخاص آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو وہ چوتھا ان کے ساتھ ہوتا ہے اور جب پانچ اشخاص ایسا کرتے ہیں تو وہ چھٹا ان کے ساتھ ہوتا ہے اور چاہے اس سے کم افراد ہوں یا زیادہ اور جہاں کہیں بھی ہوں وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر قیامت کے دن وہ ان کے اعمال کی انہیں خبر دے گا بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے گزشتہ آیت میں جو بات بطور اجمال بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اسی کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ اے میرے رسول کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ہر چھوٹی اور بڑی بات کو جانتا ہے کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے اس کے احاط علم کا تو حال یہ ہے کہ اگر تین آدمی آپس آپ میں سرگوشی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ چوتھا وہ ہوتا ہے اور اگر سرگوشی کرنے والے پانچ ہوتے ہیں تو وہ چھٹا ہوتا ہے یا وہ لوگ اس سے کم ہوں یا زیادہ اور جہاں کہیں بھی ہوں وہ ہر حال میں ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کی تمام سرگوشیوں پر مطلع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سرد الطوبہ آیت 78 میں فرمایا ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے اور اللہ غیب کی باتوں سے باخبر ہے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں بہت سے لوگوں کا اس پر اجما ہے کہ اس آیت میں اللہ کے بندوں کے ساتھ ہونے سے مراد اپنے علم کے ذریعے ان کے ساتھ ہونا ہے اسی پر بس نہیں بلکہ وہ اپنی قوت سما اور اپنی قوت دید کے ذریعے بھی اپنے بندوں کو محیط ہے یعنی وہ ان سے پوری طرح باخبر ہے کوئی بات بھی اس سے مخفی نہیں ہے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو وہ انہیں ان کے تمام کرتوتوں سے باخبر کرے گا اور ان کا انہیں بدلہ چکائے گا کیونکہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے